الحجرات سورة الحجرات مدنی ہے اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکو ہیں نام آیت چار اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجْرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لا يَأْقِلُونَ سے ماخوز ہے زمانِ نزول قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے اس کے مضامین کا تتبو کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد مدنی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی اور یہ کہ پوری صورت ایک ہی وقت نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کی آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے اس کا سب سے اہم مضمون ان آداب کی تعلیم ہے جن کا ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتے وقت لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان سے گستاخی نہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے